على آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفقه ونفقه يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل محسف علوم اللہ علیم سورہ بقرہ کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک الدہ ان کے خون اے نبی علوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجیے کہ مانسب تم ان خیر جو بھی بھلائی تم خرچ کرو تو فل الوالدین تو یہ والدین کے لیے ہے ولاقروین رشتے داروں کے لیے ہے ولیزرا یتیموں کے لیے ہے اسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے وما من خیر فإن اللہ علیم اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے دیکھو آیت کے ترجمے سے ایک بات جو غور طلب ہے یہ ہے کہ آیت میں جو سوال ہے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم خرچ کریں بتائیے کہ کیا خرچ کریں سوال کس چیز کے بارے میں سوال اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہمیں کیا خرچ کرنا ہے لیکن جواب جو دیا جا رہا ہے وہ کس کے بارے میں دیا جا رہا ہے کیا خرچ کرنا وہ نہیں بتایا جا رہا ہے جواب دیا جا رہا ہے جو آپ خرچ کرو گے وہ کسے جانا وہ بتایا جا رہا ہے ہاں؟ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجیے کہ جو بھی بلحیح تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے یسیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے سوال اس چیز کے بارے میں ہے اور جواب کسی دوسری چیز کے بارے میں سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے پرانی عزیز بولا یہ بتانا چاہتا ہے اپنے اس جواب سے اس اسلوب سے اس انداز سے کہ یہ بات اہم نہیں کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں بات اہم نہیں کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں آپ جو بھی خرچ کرو اللہ کے پاس وہ اہم ہے جو بھی خرچ کرو ایک کھجور بھی خرچ کرو ایک دانا بھی خرچ کرو ایک دینار بھی خرچ کرو ایک ہم بھی خرچ کرو ہاں اہم یہ ہے کہ کن کو دے رہے وہ دیکھو آپ جن کو آپ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اسی لیے قرآن نے کہا کہ وہ کیا خرچ کریں دادا جن کے کول مان کا جو بھی بھلائی تم خرچ کرو حدیثوں میں کہا گیا کہیں کو کو کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا خرچ اس کو اکیل نہ جانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بلو وش تیسرا مرا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے پاس راستے میں دینے کے لیے خرچ کرنے کے لیے پورا ایک کھجور بھی نہیں آدھا, خجور ہے صرف وہ آدھا خجور بھی صدقہ کرو آدھے کو بھی معمولی مت تمہیں جہنم کی آپ سے بچا سکتا مگر دینے کے, لئے اور دیکھنے کے, لئے آدھا خجور ہے. کے روز انجام کے اعتبار سے آگا کھجور بھی اس طرح اہم ہے کہ اس آدھے کھجور کے سطفے پر بھی ہمارے نجات کا دار ہو سکتا ہے یہ آدھے کا صدقہ بھی ہمیں کل اللہ و تعالیٰ کے پاس جہنم سے کر سکتا ہے اسی لیے آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جتنی استطاعت آپ کو اللہ تعالی نے دی ہے انسان اپنی استطاعت کے مطابق فی سبیل اللہ خرچ کرے رب العالمین بڑا قدر ہے بندے کا جو بھی انصاف ہے بندے کا جو بھی خرچ ہے رب العالمین اس کی بڑی قدر کرتا ہے کیسے قدر کرتا ہے حدیثوں میں اس کی بھی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور صدقہ کرتا ہے ایک صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس کے ایک کھجور کے صدقے کی پرورش کرتا ہے نگہداش کرتا ہے آج سر اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیوری یاد ہوا کہ جس طرح سے تم میں کا ایک شخص اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے کسی کے پاس جانور ہو اور اس جانور کو جو ہے بچے ہوں تو جس طرح مالک اس جانور کے بچوں کی پرورش کرتا ہے نگہنداز کرتا ہے نلیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سوار کو تعداد بندوں کے سرکار کی اسی طرح سے پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک کھجور کا صدقہ قیامت کے روز کس شکل میں آئے گا کہاں ایک کھجور کا سرکار بھی آپ کے روز وہار وہ کے برابر اصل و سواب کی شکل میں آئے گا بندہ رہے گا پرور دکھا رہا یہ کون سا جو سواب ہے یہ کون سی نے ہے یہ کون سا ہمارے اتنی بڑی نیکی تو میں نے کبھی نہیں کی کہا جائے گا یہ تیرا وہ صدقہ ہے تیرا وہ خجور کا صدقہ ہے جو تھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا میں اسی مجید کہتا ہے کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو اللہ کے پاس اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اجر و سراب کے اعتبار سے بہت زیادہ رہے گا بہت زیادہ رہے گا پھر اس کے بعد حساب میں کہا گیا سلمان من تمین جو بھی خیر اور جو بھی بائی خرچ کرو فل والی فل یہ جو ہے والدین کے لیے فل الوالدین دیکھو ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ والدین پر خرچ کرنا یہاں والدین کے حق میں خرچ سے مراد زکات نہیں زکات نہیں دے سکتے ماں باپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ والدین کی کفالت کرنا والدین کو پالنا اولاد کی ذمہ داری ہے سمجھ رہے نا اسے زکار ماں باپ نے جس طرح ہمیں پالا ہمیں پار کر محنت کر کے خون پسی نئے کر کے باپ باپ نے جو ہے ماں باپ نے ہمیں پرورش کی ہماری اور بڑا کیا اب وہ ہماری مدد کے محتاج ہو گئے وہ کمزور ہو چکے وہ غریب ہو چکے اب جیسے انہوں نے اور اس بات کی ہے کہ ہم ویسے ہی انہیں انہیں ویسے ہی انہیں پا لیں. سمجھ رہے تو لہٰذا ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مسئلے ہمارے ماں باپ ان کے کھانے پینے کے کھلانے پلانے کے لیے جو خرچ کریں گے ان کے کپڑوں کے لیے جو خرچ کریں گے ان کے علاج معالجے کے لیے ہم جو خرچ کریں گے ان کی دوائی کے لیے جو پیسے لوٹا دیں گے, گے. بیوی بی بی بی کو درد بھی آ جائے میں چین ہو جائیں گے میڈیکل جائیں گے دوائی لا کر اور ماں باپ بےچارے جی ہاں باپ مرض لیٹے ہوئے خرچ اور ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ اس کے بعد کہا گیا فلیل الوالدین والاقربین اور ہمارے خرچ کے مستحق ماں باپ کے بعد رشتہ دار ہمارے اپنی قریبی رشتہ دار ائی بہن جو بھی سچا پوپی بتیجا فلا پلا جو بھی ہماری رشتہ دار سر رشتے دار ہیں سال ہے فلا ہے فلا سب جن سے بھی ہمارا رشتہ ہے یہ ہمارے انسان ہمارے سب سے زیادہ مستحق ہے اور ایسے رشتے دار جن کی کپالت کے ہم ذمہ دار نہیں وہ تو ہماری زکات کے بھی مستقبل ہیں بلکہ ہماری زکات زیادہ مستحق ہمارا بھائی ہے بہن ہے غریب ہے ہماری زکار کی سب سے زیادہ مستحق ہماری بہن ہے زکات دینے والے اور بہت سارے خرچ کرنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ بہت سارے غریبوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں اپنے خاندان میں اپنے رشتے داروں میں جو رکھا اس کا خیال نہیں کرتے یہ جو ہے بہت غلط بات ہے ہر شخص کو سب سے پہلے اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ و ثباب کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کروایا کہ آپ اگر کسی عام غریب کو صدقہ دیتے ہیں تو ایک سوا پائیں گے آپ لیکن وہی صدقہ ایسے غریب کو دیتے ہیں جس سے آپ کی رشتے داری ہے تو ڈبل اضر و ثباب پائیں گے آپ جی ہاں اور ایک حدیث میں ہے رشتے دار میں بھی ایسا رشتے دار کہ اس میں اور ہمیں سے بنتی نہیں ہے کچھ خاندانی اختلافات چلے آ رہے ہیں دلوں میں کدورت ہے دلوں میں نفرت ہے غریب ہے اور اس میں اور ہم نے دوریا ہے اگر ایسے رشتہ دار کو ہم دیتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ بھائی سے بات چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی کروا دیں اکبر اسدا پتی سب سے اکثر وہ ہے جو ایسے رشتے اپنے دل میں نفرت کو بچائے رکھتا ہے اگر ہم آگے بڑھ کے اس سے بولتے ہیں شریعت ہم کو یہ سوچنے کا انداز دیتی ہے آگے بڑھ کر بات کرو آگے بڑھ کر سلام کرو سمجھ رہے جو دور بانٹتے تم قریب ہو یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے منتبہ باللہ یہ اللہ کی خاطر جو, جو خود کو چھوٹا بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عزت عطا کریں گے سربلندی حریفوں میں آتا ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کیا عورتوں کی نشست تھی خواتین سے خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ پیرا کرنے کی تعلیم دی جیسے ہی وہ نشست ختم ہوئی اب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن آپ نے عورتوں کی خاص کر رکھا تھا جس میں عورتوں کو نصیحت کرتے تھے ہفتہ بھی اجتماع ہوتا ہے ہمارے معاشرے تو آپ نے خواتین کے اجلاس میں صدقہ و راج کرنے کی تلقین کی مجلس جب ختم ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رسی اللہ عنو کی بیوی گھر آئی اور گھر آ کر انہوں نے اپنے شوہر سے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ دیکھو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے آپ اور آپ بڑے غریب انسان ہیں عبداللہ بن غریب غریب غریب صاحب آپ انسان ہیں اب مجھے صدقہ کرنا ہے ذرا جا کے اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ کہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے دیتا چاہیے کوئی بھی بیوی بی اپنے شوہر کو چزفا دے سکتی ہے <تصفيق> عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہیں کہا کہ نہیں تم ہی جاؤ انہیں شرم آئی کہ اللہ کے جا کے پوچھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم ہی جاؤ آپ ہی پوچھ کر آؤ اللہ سے شورن شورن شورن کے کی فورن نے کیسپا کہ ایسا نہیں یہ تو میں دے رہی ہوں پھر میں جا کے پوچھ کر آؤں تو آج ہماری خواتین جی ہاں اللہ ایک سب کو نہیں کہہ رہے جی ہاں تو کہاں عبدالعلی مسود رضی اللہ کہ تم خود جا کے پوچھتے آ جاؤ بالکل ٹھیک ہے جاتی ہوں میں گئی ان کا نام تھا زینب جو عبداللہ رسی اللہ کی ان کا نام تھا حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں کئی زین کئی کئی خواتین تھیں جن کا نام زین میں سے دو زین زینبن سے کی کی دی جی دیکھتی ہیں کہ جب میں اللہ کربی صلی اللہ علیہ کے گھر پہ پہنچتی تو دیکھا کہ آپ کی دہلی پر دروازے پر مجھ سے پہلے ایک اوراری خاتون آ हुई کھڑی ہوئی ہے اچھا کیوں آئی ہوئی ہے کہتے ہیں سب میں جس ضرورت کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئی ہوئی تھی وہ بھی اسی ضرورت کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی ہوئی کیا مطلب یعنی اس مجلس میں جہاں اللہ کے نبی نے سرکار کرنے کا حکم دیا یہ خاتون بھی شریک رہی ہے اور یہ بھی اپنے شوہر سے جا کے ویسے پوچھی کہ اللہ کے ربی سے جا کر پوچھاؤ جی ہاں کہ کیا ہم اپنے شوہر کو سرکار دے سکتے وہی پوچھنے کے لیے مسئلہ یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ آئی ہوئی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابیات کا ذریعہ احساس جیسے ہی حکم اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اور حکم کی اور حکم پر عمل ہو رہا ہے محنت پہنچی ہوتی ہے جس ضرورت کو لے کر سوال کو لے کر رضی اللہ عنہ ان سے پہلے اور خاتون پہنچی ہوئی ہے دونوں جو دروازے پر کھڑی تھی حضرت بلال رشیف لائے حضرت بلاس سے ان دونوں نے کہا کہ ذرا جانا اور اللہ کے نبی سے پوچھنا کہ دروازے پر دو خواتین کھڑی ہیں جو یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ اپنا سرتے کا مال اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں اور ان دونوں نے حضرت بلاس سے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں ہمارا نام نہ بتانا کہنا دو خواتین کھڑی ہیں بلال ربی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے سب سے پہلا سوال یہی کیا یہ قوم خاتون ہے ان نام جب اللہ کے ربی نے کہہ دیا تو پتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ زینب کمرا تم میرا لال صاحب ایک خاتون ہے اور ان کے ساتھ زینب ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زینب کون سی زینب ہم نے کہا نا مدینے میں کئی زینب تھی اس لیے آپ نے کہا کون سی نے تو کہا عمران کو عبداللہ اتنے مسعود عبداللہ کے مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاس سے کہا کہ بلاس جاؤ اور کہہ دو ان دونوں سے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنا صدقے کا مال دے سکتی ہے بلکہ اس سرتے پر ان کو ڈبل اکروش جواب ہے دگنا اکروش جواب ہے ایک تو صدقہ کرنے کا سواب اور دوسرا شوہر کو دینے کا سوال معلوم ہو کہ بیوی بی اپنا سرطے کا مال اپنی زکات کا مال شوہر کو دے سکتی ہے مگر شوہر اپنے سردے کا مال اپنی زکات کا مال بیوی بی کو نہیں دے سکتا اس لیے بیوی بی کو پالنا شوہر کی ذمہ داری شوہر کو پالنا بیوی بی کی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے شوہر کو پالنا بیوی بی کی ذمہ داری نہیں اس لیے وہ اپنی زکات شوہر کو دے سکتی ہے لیکن بیوی بی کو پالنا شوہر کی ذمہ داری ہے اس لیے شوہر اپنی زکات اپنی بیوی بی کو نہیں دے سکتا سمجھ تو رشتے دار میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف قرآن کی ایک تعلیم پر عمل ہو جائے مسلم معاشرے سے غریبی ختم ہو جائے گی کون سی تعلیم کہ ہماری زکاط اور ہمارے سبقہ ہمارے انسان اور ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں اگر اس مسلم معاشرہ صرف اس ایک تعلیم پر تمام پر عمل کر لے چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ غریبی ختم ہو جائیں کیوں دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم کچھ اس انداز میں کی ہے کہ ہر خاندان میں چند ماوروں کو ہے اللہ ہے غریب سے غریب خاندان یا خوش روپ کے تصور میں کوئی خاندان جو غریب ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں بھی آپ ذرا معلوم کر کے دیکھو ہر خاندان میں اللہ اخباروں تعالیٰ, تعالیٰ نے صرف مالدار رکھے ہیں کیا اللہ کیسی تقسیم ہے کیسی حسیمہ کا تقسیم اللہ تعالیٰ نے دولت کی کی ہے سمجھ رہے کوئی خاندان ایسا نہیں سو فیصد غریب ہو اس کوئی مالدار نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان میں صرف نیک مالدار ضرور رکھے ہیں اگر یہ مالدار اپنے غریب رشتہ داروں کا کما کو لحاظ رکھیں یقین مانو معاشرے سے ہو سمجھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مالدار ہیں ساب خیر ہیں یا تو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں خرچ نہیں کرتے اگر خرچ کرتے ہیں تو رشتہ داروں سے زیادہ حیرو کو دیتے غیرو کو بھی دینا چاہیے بالکل دیں آپ لیکن ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں جی ہاں سلسلے والدین کے بعد رشتے داروں کا دیکھ کر فلم خیبل اس کے بعد کہا گیا کہ ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق یسیم ہے ایسے یسیم ایسے بچے, بچے بچیاں کے بچپن میں جن کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہو اب انہیں والدین کی محبت کی ضرورت ہے والدین کسی سرپرستی کی ضرورت ہے جس طرح والدین اپنی اولاد کی ضرورت کا لحاظ رکھا کرتے ہیں ان یتیم بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ان کی ویسے ہی پرورش کریں نگہداشت کریں جس طرح بابا اپنے ننھے معصوموں کی پرورش اور نگہداشت کیا کرتے ہیں اور اور آپ نے مشہور حدیث سن رکھیے جنتی کا حسین میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ہم دونوں جنت میں اتنا قریب رہیں گے ہوتا ہے کہ یتیم کو کبھی وقتی طور پر دینا وقتی طور پر دینا اور ہوتا ہے کہ مشتقل اس کا خرچ برداشت کرنا دونوں میں فرق ہے کفالت جو آپ کہیں گے کفالت طرف کافل کا اور کفالت عربی زبان میں کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں اور جس طرح اپنے بچوں کی ساری ضروریات پر خرچ خرچ کرے آپ کسی یتیم کی تعلیم کا پورا خرچ آپ اپنے سر لے لیں پرو تمہاری تعلیمی مرحلے کا سارا خرچ میں برداشت کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں کفالت کسی یتیم کے کھانے پینے کی پوری ذمہ داری آپ لے لیں تمہارا کھانا پینا میری طرف سے ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ پاپت ہے اس کو کہتے ہیں کفالت مستقل خرچ کرنا ہوتا ہے بھائیوں فرق ہوتا ہے کبھی ازرائے ہمدردی کبھی ہم نے دے دیا جوش ویاگر اور پھر جوش مہینوں نہیں دے رہے ہوتا اس میں اور اس میں کہ ہم مسلسل خرچ کرتے رہیں اور حدیثوں میں اسی مسلسل کرنے کی فضلت آتی أنا کا اتنا نزیق رہیں گے اتنا قریب رہیں گے اس کے بعد تین تھوڑی بھی محتاط ہے ضرورت مند ہے اس کو دینا وہ بھی مسافر ہے کوئی بھی مسافر ہے یا تو بے چارہ غریب ہے اپنی جگہ ضرورت نہ ہے یا پھر لٹ چکا ہے یہ دیکھو یہ جو مسافر کی تعلیم ہے یہ اس زمانے کے جواب سے بڑی اہمیت رکھتی تھی ایک شخص اپنا سرمایہ سب لے گے اپنے گھر سے نکلتا تھا اپنی جگہ مالدار رہے گا راستے میں لوٹ لیا گیا سارا سرمایہ لوٹ لیا گیا اور زمانے میں فون پہ سیلے اور آج کی طرح اے ٹی ایم پہ سیل نہیں کہ آپ جہاں بھی اے ٹی ایم کارڈ نکالو ڈالو اور پیسے نکال لوگ مالدار بھی کیا شریف زکات کو زکات کا ایک مستقل مطلب قرار دیا کہ مسافر کو اپنی زکاط سنبھال دو کہنا یہ ہے کہ ظاہر زمانے کے اعتبار سے ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں جدا جدا ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہر زمانے میں ان پر خرچ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا باعث ہے جو ثواف شریعت نے انہی کا حوالہ دیا ہے میں کہ تم جو بھی بھلائی جو بھی نیکی اور جو بھی بھلائی خرچ کرو جو بھی پیسہ روپیہ خرچ کرو اس کے مستحق تمہارے یہ والدین ہیں رشتہ دار ہیں یتیم ہیں مساجین ہیں مسافر ہیں اور ایک اس قدر اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے باقاعدہ آد و پیمان لیا وَإِذَا لَا لَا إِلَّ اللَّهِ <وَالْمَسَاكِينَ> دیکھو کیا کرتی ہم نے بنو اسرائیل سے آٹھوں پہ مان لیا کیا ہاتھوں پہ لیا سب سے پہلے تو اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں کرو گے اور پھر والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو گے وزیر کرو گا کے ساتھ اس میں سلوک کرو گے یتیموں کے ساتھ اس میں سلوک کرو گے مشکلوں کے ساتھ جو ترتیب یہاں ہے وہ وہی ترتیب یہاں ہے ہماری شریعت میں جس ترتیب سے خرچ کا حکم دیا گیا شریعت موسمی میں بھی کی شریعت میں بھی وہی ترتیب ہے والدین افروین یسانہ نساکین اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بنو اسرائیل سے ہدو پیمان لیا وعدہ لیا کہ ان تمام کے ساتھ تم اس نے سلوک کرو گے والدین تمہارے اس نے سلوک کے سب سے زیادہ مستحق رشتے دار تمہارے حسن شروع کیے سب سے زیادہ مستحق معاشرے کے یقین بچے تمہارے حسن شروع زیادہ مستحق معاشرے کے متکین اور غریب تمہارے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں محترم بھائی کہ یہ کس قدر اہم تعلیم ہے کہ والدین وغیرہ پہ خرچ کرنا رشتہ داروں پہ خرچ کرنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انفاق انفاق انفاق انفاق خرچ کرتے ہیں الحمدللہ لیکن خرچ کرنے کا طریقہ جہان تو آپ کو ملے گا لیکن معاشرے کی ضرورتیں بھی تو ہیں ان کو سامنے رکھے خرچ کریں انفاق ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق مدارس ہیں ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق یتیم بچے ہیں دیکھو جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا یہ غریب ہے کہ دس اپراد دے رہے اور ایک دوسرا غریب کوئی اس کو ہے زکات نہیں ہونا چاہیے آپ نے غریب کو ایک شخص نے زکات سنال دیا ہے آپ کسی دوسرے غریب کو تلاش کریں جو ایسا غریب ہوتے اس کو کوئی نہیں دے رہا ہے سمجھ رہے کہ نہیں تاکہ معاشرے کے جتنے عادت مند ہیں ضرورت مند ہے سب کی ضرورتیں جو ہے پوری ہو سکیں رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جب عطا کرے رب العالمین ہمیں ہمارے ہمارے دلوں میں یتیموں بیواؤں مسکینوں اور ضرورت مندوں کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے رب العالمین ہمیں ہمارے رشتہ داروں اور والدین سب کے ساتھ اسے شروع کرنے کی دھوکی عطا فرمائے الحمد اللہ رحمۃ اللہ